سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اور اس میں آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہی جو گفتگو ہوئی اسی کے حوالے سے کچھ اپنے تأثرات جذبات کا اظہار بھی ہوتا ہے آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں اور آج ماشاءاللہ اللہ امیر السنت نے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے اور ہاتھوں ہاتھ بھی ہمیں کئی میسجز بھی ملے اور اس کا بھی اظہار ہوتا رہا مزید بھی اس میں ہم کو شامل کریں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوں تو ماشاءاللہ اللہ چراغاں سجاوٹ ان سب کا ایک اپنا ہی ایک انداز ہے اور ماشاءاللہ جس طرح سے ایک دنیا بھر میں اس کو جو پذیرائی ملتی ہے تو شروع میں جو ایک سوال کسی نے بڑی بڑا ہی موقع کی مناسبت سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہو گیا کہ جھنڈے لگ گئے جھنڈیاں لگ گئی سجاوٹ ہو گئی اب وہ مطلب لیرے لی ہو جاتا ہے یا میرے سمجھا اپنے کچھ مدنی جو مکتوب شریف وغیرہ تحریر فرمائے تو اس کے حوالے سے جو آج گفتگو ہوئی کہ اس کو پیک کر کے رکھا جائے اس کو سنبھال لیا جائے تو یہ واقعی بہت ہی ایک اچھا ٹاپک ہے اور اگر اس کو لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سالوں میں ہمارا جو خرچہ ہوا ہر سال ہی کرتے لیکن یہ سامان لے کر رکھنا اس کی حفاظت کر لینا اور پھر اس کو آئندہ سال استعمال کرنا پھر مزید ایڈ کریں گے تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سالوں میں اور مزید ہمارے جشن کو اور دوبارہ کر دے اس حوالے سے کچھ الحمد للہ رب المین سلیم ماشاء اللہ امین سنت نے اس موضوع پر جس ہم کہتے ہیں کہ سیر حاصل گفتوں کو فرمائی اور کافی پیارے پیارے مدنی پھول اپنی عطا فرمائے اور گویا کہ ایک ذہن تو دے دی دیا پہلے بھی دیا تھا کہ اس کو اب اتار لیں اب جیسے کہ جہاں اجمین وہ کرائے کی ہوگی نا تو وہ الیکٹریشن کل سے آ جائے گا یا تو اس کو بول دو کہ بھائی لگے رہنے تھے تو کرایہ چڑھائے گا یا پھر یہ آ کر خود ہی اتار کر لے جائے گا اچھا اب جس طرح ایک الیکٹریشن اپنی لائٹوں کو اتارتا ہے اور ایک پروفیشنل انداز میں اس کو لپیٹتا ہے اور اس کو محفوظ رکھتا ہے پھر اس کو دوسری جگہ پر استعمال کرنا ہوتا ہے تو اگر ہمارے یہ عاشقہ میلاد اس کو اس انداز پر اور اپنی چیز سمجھ کر لیں اور اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ سنبھال کر رکھیں جھنڈوں کو بھی اور یہ چراغ کو بھی لائٹوں کو بھی تو امید ہے کہ یہ آپ کو اگلے سال بھی کام آ سکے اس کو رکھنے کے لیے وہ یہی ہے کہ اس کو تھیلی وغیرہ میں لپیٹ کر اچھی طرح پر حفاظت کے ساتھ رکھے کہ بارش کا پانی اور چوہے وغیرہ پھر اس کو مطلب وہ من کاٹ بھی لیتے ہیں تو ان تمام تر چیزوں سے بچایا بھی جائے اور کوئی ایسی جگہ مخصوص ہو یہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں رکھنا ہے ناجائز ہو جائے مسجد کے اندر آپ نے اٹھا کر باکس رکھتی ہے اتنا بڑا کہ یہ میلاد کا سامان ہے اور اس کی اجازت بھی نہ ہو مدرسے میں بھی نہیں رکھ سکتے ہاں مطلب اس طرح وف کی جگہیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو نہیں گھیرا جائے گا تو مگر کوئی نہ کوئی سورت اس کی بنائی جا سکتی ہے رہی بات امی نے سنا فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں دیر دیر تک لائٹیں جلتی ہیں ارے اس پر میں یہ سوچ رہا تھا اگر یہ تمام تر لائٹوں کا کنیکشن اگر موسف کے میٹر پر ہو تو پھر یہ موسف خود ٹائمنگ بھی دے دیں گے بھائی اتنے بجے اب کیا ضرورت ہے چلانے کی بھائی تو چونکہ یہ کئی لائٹیں بدقسمتی کے ساتھ گنڈے کے اوپر ہوتی ہیں ناجائز لائٹیں لیتی ہیں تو ان کو بھی احساس نہیں ہوتا نہیں مجھے تو یاد ہے کہ اس کا بھی مسئلہ بیان کروایا تھا کہ بعد جو اداروں سے ہم نے لائٹیں لی بھی ہوتی ہیں اس کا بھی ہم نے طے کیا نا کہ بھائی تیرہویں تک یا بارہویں تک کب تک ہم ان کا پاور یوز کریں گے اسی وقت ہاں تو جہاں تک آپ نے ان کو پیمنٹ کی ہے وہیں تک کا بھی استعمال کرنا پڑے گا اب اس میں دعوت اسلامی کے جملہ ذمہ داران کا کردار ہے اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو بڑی ترقی اور عروج دیا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں مبال قطن میں کروں تو شاید ہی کوئی سی گلی جس میں دعوت اسلامی والا نہ پایا جائے تو اللہ کے میلے میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں اور عام اسلامی بھائیوں سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے تو اگر وہ اپنی ذمہ داری سے کوئی اس کو تروا بھی لیں اس کو محفوظ بھی کر لیں یہ دو چار دنوں میں اگر آپ نے دوڑ لگا دی تو انشاءاللہ یہ چیزیں بچ بھی جائیں گی محفوظ بھی ہو جائیں گی اور اگلے سال اللہ نے چاہ تو کام بھی آئیں گی تو پہلو اس پہلو لیے پہلو جی اس میں ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اجتماعی طور پر جو مل کر مجالس بنتی ہیں یا میلاپ کمیٹیاں بنتی ہیں یہ تو الحمدللہ پھر کچھ نہ کچھ محفوظ کرنے کا سامان کر ہی لیتی ہیں مگر ایک بہت بڑی تعداد ہوتی جنہوں نے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کر دینا ہوتا ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتا رہے گا کرتے رہیں گے ضائع کرنے کی تو اجازت جی نہ جی ملے میں چاہ کہ اس عمل پر ہماری توجہ مرکوز فرمائے کہ پرسنلی بھی بہت ساری ترکیبیں ہم بناتے ہیں مگر یہ بارہویں شریف کے بعد یا جس کا اگست کا موقع ہوتا ہے تو وہ قومی پرچم کی ترقی بنتی ہے تو پھر مواقع کے بعد دلچسپی ہوتی نہیں وہی بات امریکہ جی لے ہاں جی اصل میں ہے یہی کہ دیکھیں میلاد ہمارا ہے الحمدللہ یہ جشن ہمارا ہے الحمد یہ خوشیاں ہماری ہیں دعوت اسلامی والوں کو والنٹری طور پر رضاکارانہ طور پر یہ سجانے والوں کی بھی ذہن سازی کرنی چاہیے ظاہر ہے اس وقت ہر کو تو نہیں سن رہا ہوگا ممکن تو ایسا نہیں ہوتا ہر ایک سن رہا ہو صحیح تو آپ اللہ کے مہیلوں میں مدست و مدینہ بالیگان اور دیگر درس و بیان وغیرہ کی آپ کی ترکیبیں جو ہوتی ہیں اس میں جنہوں نے لائٹیں لگائی ہیں اسے ریکویسٹ کر کے لائٹیں اتروا کر جھنڈے اتروا کر آپ محفوظ کریں اور آپ خود ان کی ذہن سازی کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو بھی اس کا اللہ لانے چاہتے ثواب ملے گا تو ویسے یہ کہ اگر اپنا پرسنل بھی پرچم ہے بھلے نا گھر میں اگر گیلری میں بارہ پرچم لگا دیے اب ہر سال اگر آپ بارہ خرید رہے ہیں اور وہ وقت پر اتر جائیں اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اگر پیکنگ کرنے میں پروفیشنل انداز اختیار کریں گے تو یوں فائدہ ہوگا کہ یہ آئندہ سال کے لیے آپ کے پاس ایک پلس ہو جائے گا اچھا کالیں شرعی سوالات پر آ رہی ہیں اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل نہیں ہیں لہذا ہم آپ کی کوئی بھی شرعی سوالات پر مبنی کال آن نہیں کر سکتے آ چکی ہیں لیکن چونکہ شرعی سوالات ہیں اور مفتی صاحب دار دور الفتہ سنت کا کوئی مطلب سلسلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی شرح کال نہیں لے سکیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی کال کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ آنئر ہو جائے جی جی امین یہ کہ انشاءاللہ اگر امیر سنت کیا تھا کردم اب یہ شروع شروع میں ہوا تو شروع شروع میں اگر اسلام میں نے سنا ہو تو ٹھیک ہے ابھی ہم ارض کر ہی رہے کر لے اپنے اللہ خیر کرے یہ کہ یہ کہہ لیجیے آدھے پونے گھنٹے کی یہ انویسٹمنٹ کر لینا تو آئندہ سال کی اس طرح کی انویسٹمنٹ سے بچ کر انشاءاللہ شاء اللہ بہت یہ رکھ کر اتروا بھی نہیں اور اتروا اس کو سنبھالنے کا اہتمام کرنا پڑے گا کیونکہ اگلا تقریباً گیارہ ماہ تک سنبھالنا جو ہے نا یہ ہے اس کا بھی انتظام اور اہتمام ہونا چاہیے اور کیا ہے امیر ایک بڑا وہ کہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کا ایک ماشاءاللہ انداز ہے کہ بعض جملے بڑے وہ مطلب پنچ لائن ہوتی ہے بڑی وہ مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے ایک جملہ آج میں نے نوٹ کیا تھا کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا اور انداز ہے وہ اغیار کا اپنا تو دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ ہم کو ایسا مدنی ماحول دیا کہ جس میں سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے آج کا مدی مذاکرہ تھوڑا سا دیکھیں نا جی بہت سارا دعوت اسلامی کے جملہ ایک انداز اور مدنی کاموں کے گرد بھی یہ گھومتا رہا <تصفح> اور آج کے مدنی مذاکرے میں جنہوں نے اگر اس کو دیکھا ہو تو ایک انفرادیت تھی پچھلے مدنی مذاکروں کے مقابلے میں کہ اس مدنی مذاکرے میں امیل سنت نے ایک پرسنل اپنی لائف اپنی زندگی کے تجربات اپنی سٹرگل اور اپنی ایفرٹس ان سب کو بیان بھی کیا اچھا نہ آج ہم نے امیل سنت سے ان کی ایفرٹ سنی اچیومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ نے بطور ایک ماڈل کے طور پر خود کو پیش بھی کیا ہم کہہ ہم ہیں ماڈل کے طور پر پیش کیا اور اسلامی بھائیوں تک بہت ساری چیزیں آپ نے پہنچائی ہیں کہ کس طرح دعوت اسلامی کو آپ مسجد یہ اتنا بڑا جو دعوت اسلامی کا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی دعوت اسلامی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ذمہ داران یہ دعوت اسلامی کے جو مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں مگر جس انداز سے میرے سنت نے فرمایا اگر اس کو صحیح معنی میں اگر استعمال کیا جائے اور سارے ذمہ داران مل کر اگر اس کو استعمال کر اسلام بھائی مل کر تو آپ بھی دیکھئے اسلامی کہاں ہوگی تو یہ سب دین کا درد ہے یعنی کسی کو یہ ہوگا یار یعنی یہ دعوت اسلامی کی تنظیمی باتیں ہیں دعوت اسلامی یقیناً تنظیم ہے وہ کیا تنظیم ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ یہ اصلاح امت کی تنظیم ہے اس کے اسلامی بھائی اسلام و دین پھیلانے والے ہیں ہمیں مدری ماحول میں لانے والے ہیں ہم سے ہمیں سنتوں کا پیغام پہنچانے والے ہیں تو یہ میسیجز جو ہوتے ہیں یہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی جرنل اگر آپ اس کو لے تو یہ جرنل بھی ہیں اور اگر اس کو پٹیکولر لے تو یہ پٹیکولر بھی ہیں کہ خاص طور پر ایک آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے پرسنالٹیز تو اگر وہ چیزیں جو ملے سنت اپنی ذات کے بارے میں ملاقات کے بارے میں اپروچز کے بارے میں مشقتوں کے بارے میں جو فرمائی تو واقعتا اگر اس کے بعد ایک سوچ رہا ہوں مثال کے طور پر ایک مبالک نے بیان کیا بتر بھائی ہیں ماشاءاللہ کہ یہ جیسے بیان کیا تو بیان کرنے کے بعد ذکر دعا ختم ہوا یا عام تو یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کی طرف ملانے لوگ آتے ہیں تعداد آتی ہے ملنے کے لیے اور وہ چاہتی ہے مبالک سے ملاقات کریں اور پہلو میں چاہ تھا کہ اس سے پہلے اگر آپ کی توجہ ہو جائے کہ آپ پیشہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ تنظیم کی بات کی اسے قبل حضر امیر دامت بار قاطر علیہ نے جملہ اشر میں ہر دل عزیز ہونے کا یہ نسخہ ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہر شخص کے ہاں میری قدر ہو میری عزت ہو لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہر دل عزیز ہونے کا نسخہ ہے یہ ملن ساری کی کیفیت ایک آدمی اپنا سا ہی منہ لے کے بیٹھا رہے خوش مزاجی کی کیفیت ہو مسکراتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہو اچھا مسکراہٹ میں بھی وہ ایک پروفیشنل اسمائل کہلاتی ہو پھی پھی مسکراہٹ ہو تو پھر انڈرسٹڈے وہ لوگوں میں کیسے اپنی عزت قارب سکتے جی جی, جی بالکل سا. تو یہ ہر دل عزیز ہونے کا نسخہ یہ تو معاشرے کا وہ پہلو ہے کہ جس کی آج ہمیں سب سے زیادہ حاجت ہے کہ معاشرے میں محبت کے نعرے لگانے والے تو ہول سیل میں ملیں گے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ محبت ہونی چاہیے قوت ہونی چاہیے بھائی چارہ ہونا چاہیے نفرت نہیں ہونی چاہیے یہ تو ہونی چاہیے یکسانیت ہونی چاہیے حق ارے کے حقوق ملنے چاہیے مگر اس کی بیسکس جو ہیں بنیاد جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر یہ محبت کا جذب ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہے وہ کر کے کانفرنس میں وہ سیمینار میں وہ دس منٹ کی ٹاک میں وہ اسٹر ٹاک شو میں بیٹھ کر تو گفتگو ہو جائے گی مگر اس کی اپنی پرسنالٹی کو دیکھا جائے پرسنلی تو پھر کیفیت تھوڑی مختلف ہوگی تو نہیں بالکل بالکل لائف میں پریکٹیکل نہیں ہے جی ہاں اور یہ میر اللہ سننا دامد برکات ذات بابرکات کا یہ پہلو یہ بہت ماشاء اللہ و جل, آپ کے اخلاقی کریمہ کے دیکھے بنیاد پہ بات کی آ کہ جی. بھائی میرے والد صاحب کو پیے تو تھے نہیں اللہ ہمارا تھا نہیں, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Allah. Allah. نہیں. بلکہ Allah. وہ تو ایک مطلب ہم تو جیسے مہمان تو ویپاری کہلاتے ہیں لیکن میرے والد صاحب تو ویسے نوکری کرتے تھے جاب کرتے تھے اور جو آپ نے اپنا ایک بیک گراؤنڈ بتایا اس بیک گراؤنڈ سے ایک شخصیت کا اس طرح یہ اللہ تعالی ہی کی خاص رحمت سے ہے اور اس کے کرم سے ہے اور دوسری بات اتر بھائی اس کو آج تک یاد رکھنا اس سچویشن میں اس حالات میں اتنی مطلب لوگوں کی ایک آپ کی طرف ایک فلو ہے اس تمام تر چیزوں میں اس کیفیت کو اور اس وقت کو یاد رکھنا اللہ کہ میں چلا اللہ کہاں سے اللہ, ہوں؟ اللہ یہ واقعتا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے ہم ورنہ لوگ عموماً اس بہت ساری چیزوں کو جاتے فراموش کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں اچھا انہیں پھر کو یاد دلاتا ہے کہ یار اپنا وقت یاد جی کرو جی جی مگر جس نے خود اپنا وقت یاد رکھا ہوتا ہے نا اس کے وقت اچھے گزرتے ہیں جو اپنے دا. ماضی کا وقت بھول جاتے ہیں ان کے وقت پھر ان کو بھی بھلانے بہت, بہت, بہت پیاری بات آپ نے شاہ سرمایہ یقینا جو اپنے بنیاد کو اپنی اس وقت کی یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی و کے ہاں ان کی بڑی قدردانی ہے وہ او دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں ہر ایوان میں وہ مقام ان منصب پاتے ہیں کہ دنیا دکھتی رہ جاتی ہے اور حضور امیر اللہ سنت دامت برکاتوں نے عالیہ کی آجزیو ان انکساری کا تو یقینا یہ بہترین پہلو ہے مگر ہم سب کے لیے بھی سننے <تصفح> کا یاد ہے ہمیں ہم رہا رہا سب سیکھنے کے لیے صحیح فرمایا بالکل آج جو باپا نے جو چپل چوری کرنے کے حوالے سے جو منی پھول ارشاد فرمائے اور یہ بتایا کہ اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ بات مجھے بڑی سمجھ میں آئی اور اس سے بڑا میرا دل باغ باغ ہوا کہ یقیناً اگر کوئی دنیاوی نقصان ہو اور پر صبر کرے اور اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہے تو اسے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے تو اس پر بھی تھوڑا کلام فرمائیے مزید السلام علیکم وعلیکم السلام اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر دو تین چیزیں بیان کی نا ایک تو یہ کہ دوسروں کی چپل پہن کر نہیں چلے گئے تو اچھا کام کیا منع کر دیا انہوں نے کہ بھائی یہ میرے نہیں ہے تو میں نہیں پہنتا تو اس پر ان کی حوصلہ افزائی بھی امیل سنت نے فرمائی اور پھر یہ کہ پھر اپنا چپل والا واقعہ بیان کیا اور بڑا مدد دلچسپ سبق آموز اور پھر وہیں سے بہت سارے مدنی پل یہ سب وہیں سے چلے کہ ملن ساری اور وہ کس طرح آپ نے اپنے ایک عام اسلامی بھائی کو اہمیت دینی ہوتی ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف یا کوئی ایسی چیز پہنچے تو پھر اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے نہ کہ اس کو اس کے راستے میں چھوڑ دینا چاہیے اس طرح ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے چپل چوری ہو جاتے ہیں مساجی سے دنیا میں ایسا اتنا ہوتا نہیں ہے یہ سچ چوری ہونے آنے کا جس کو کہتے ہیں نا تو اب یہ کہ ہم چوری ہو گئے تو اب صبر ہی کرے اچھا ہے صبر صبر کے سر آپ کے پاس چارہ کیا ہے آپ کسی کے چپل پہن کے جا نہیں سکتے اور مطلب یہ کہ اپنے چپل ٹھیک ہے آپ نے جو ایک مال انداز ہے دیکھنے کا یہ تو یہ بھی یہ بھی ضروری ہوتا کہ چوری کر کے لے جائے بعدوں کا بندہ غلط فہمی میں بھی پہن کے چلا جاتا ہے تو آپ بولے یار یہ میرے ہی یار تھے تو یہی جیسے یہ رکھے ہوئے ہیں مگر میرے نہیں ہے ایک نمبر چھوٹا ہے کیونکہ چھوٹا عموماً جو ہے وہ پھنس جاتا ہے بڑا پھنستا نہیں ہے آگے جا بڑے کا پتا چلتا ہے کہ یار یہ ڈھیلا کیوں ہے چھوٹا پی کوئی جاتا ہی نہیں ہے پاؤں کے اندر تو اس میں پھنسا رہتا ہے تو جاتا ہے تو نہیں یار یہ ہے تو لگتا غلطی میرا پہن گیا ہوگا میں اس کے پہن جاتا ہوں تو ایسے بھی پہن لینے کی آپ کو ایجاد نہیں ہے جب آپ کو پتا ہی آپ کے ہے ہی نہیں تو آپ نہیں پہن سکتے اور صبر کرے اور صبر پر اجر کمائے مجھے ابھی ایک بات یاد آ رہی تھی کا وہ چپل سے لیے ہوتے ہیں कि वो नमाजों में पता नहीं ध्यान रहता ही होगा कि क्या है तो अभी थोड़े दिन पहले हुए मैं सदर में एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था तो नमाज जब पढ़ के फारिग हुआ था तो एक साहब की आवाज आई पीछे अरे भाई ये तो मेरे चप्पल है ए मेरे सैंडल है मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं लेकिन यही हुआ कि वो दोनों आपस में कुछ गुफ्त करें नहीं नहीं मेरे यही आप एक मिनट ठहरे اب وہ اس کو وہاں کھڑا کر کے پھر اپنی جگہ گیا جب وہ رکھے تھے تو اس کے پڑے ہوئے تھے وہاں پر تو ایک ناک کٹی اس کی لیکن یہ سمجھ میں آئے کہ مہنگے چپل ہوں گے تو ٹینشن بھی دیتا ہوگا نا کہ میرے چپل کوئی لے گیا آزمائی اللہ کریم ان چپل چوری کرنے والوں اور یہ سارا مطلب کے زیادتی کرنے والوں کو اللہ ہجازت فرمائی <تصفح> جی تو ایک پہلو میں تھوڑی سی جامعیت بھی ماشاءاللہ ماشاء اللہ اس پر بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائے کہ چپل چوری ہونا تو یہ ایک پہلو ہے نا اس کا اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہوتی بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں جنہیں ہم مس کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر ہم خامخواب کر رہے ہوتے ہیں اگر یہی مزاج اس پہ اختیار کر لیا جائے کہ واقعی صبر کر لیا جائے اور تھوڑی سی ہمت کر لی جائے تو اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہوگی انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں کم بے فائدہ ہوتا ہے हم, مثال हم. کے طور پر آپ جا رہے ہیں بہت گرمی ہے نا اب کیا کرنا ہے بہت گرمی ہے نہ گرمی کم ہوئی No, کوئی, کوئی فرق kuch نہیں پڑا کچھ بھی نہیں پڑا صرف اتنا سا جملہ کا بہت گرمی یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا سردی بہت ہے یار اچھا کوئی سویٹر نہیں لینا کوئی شور نہیں لے کوئی میٹر نہیں ہے نا سردی بہت ہے نا اگلے نا آئے بولنا اگر ہے تو تو اس سے سردی کم نہیں ہو جاتی تو اس سے بہت ساری چیزیں جیسے کہ ابھی آج موبائل بند ہیں سب کو بتا موبائل بند ہے موبائل بند ہے نا اب اب بات تو کوئی ہوئی نہیں ہے موبائل پہ بول نہیں سکتا تو سامنے سامنے بولنے اب اگلے کو پتہ صدمہ ہی ہو رہا ہے یار میں بھی اسی حال میں ہوں ہے موبائل نیٹ بھی بند ہے نا اچھا نہ یہ بولنے سے موبائل کھل گیا نا نیٹ کھل گیا کچھ بھی نہیں ہوا اچھا یہ عجیب نیچر ہے آئی پتہ ہے کہ آٹھ بجے موبائل کھولیں گے ساتھ لے رہا ہوں پھر بھی چار بجے بھی چیک کرے گا پا دے جائے گا ہو سکتا ہے یا کوئی نیٹورک والے کا موبائل والے نے کو کرم کر دیا ہو پھر یہ دیکھے گا پھر ری ریشت سٹارٹ کرے گا شاید آ گئی ہو لائن آ گئی ہو اچھا پھر جیسے ہی آٹھ میں پانچ دس منٹ کم ہوئی ہوں گی اس کے بعد پھر اس کا جو موبائل دیکھنے کا جو ٹائم ہوگا نا تو ل ابھی تک ابھی تک کھلا ابھی تک کھلا نہیں کمپنی والے نے دو چار منٹ لیٹ کر دیا ہو یار کمپنی عجیب ہے کمپنی پہ تو اب کمپنی والا کون سن رہا ہے کیا سن رہا میں آپ سے کمپنی پہ آپ کمپنی پہ بات کر رہے ہو ان باتوں کا بنیادی طور پر دیکھے نا کوئی فائدہ نہیں ہے جب موبائل نے جب موبائل کمپنی نے موبائل کی ورکنگ آن کرنی ہے آپ کا موبائل آن ہو جائے گا یہ خود ہی میسج آنے شروع ہو جائیں گے یہ سارا مطلب کیا کو چل جائے گا لیکن ایک بیکار قسم کا ہم لوگ ٹینشن لینے کے پین لینے کے عادی ہو گئے ہیں. یار یہ بےچین آج مزہ نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا یار موبائل بند ہے تو بھائی تم اب کیا کرے مزے کے لیے اب کمپنیوں نے کوئی ایسا تو نیا نہیں ہے کہ بھائی آپ کو موبائل کی سروس بند کر کے مزہ لینے کے لیے آپ کو کوئی چیزیں دے دیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جس میں تبصرے کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہوتا آ, کلام برائے کلام بات ہے, بات ہوتی ہے پھر اس میں بعض اوقات الٹے سیدھے غیر اخلاقی اور غیر ضروری اور بعض اوقات غیر شرعی تبصرے ہوتے ہیں تو صبر کریں اجر کمائے یہ ایک آپ کے ارشاد فرمانے ماشاولا. پر ایسا موقع آتا ہے نا جس طرح فار ایگزامپل چلڈر سائیکل پنکچر ہو گئی موٹر بائک پنکچر ہو گئی اب ہو گئی اب اس پر خواہ اپنے نے آپ کو تدکی میں لینا اس میں اللہ نہ کرے نہ کرے جیب کٹے پیچھے کوئی ہے نا پیچھے بیٹھا ہوا ہے پیچھے کا ٹائر پنچر ہوا تو اس کو تو پہلے پتا چلے گا اچھا پھر اتنے گیا ٹائر پنچر ہو گیا دو آیا. ٹائر پنچر ہو گیا ارے بھائی نظر آ رہا. ٹائر پنچر ہو گیا پھر بھی ٹائر پنچر ہونے پر دو تین دن تبصرہ کریں گے کدھر پنچر ہوا ہوگا کدھر پنچر ہوا ہوگا بس یہ میرے سنت نے وہ ایک ہے میٹھے بول رسالا میرے سنت کا मشاند. اس میں ایک ہیڈنگ گے ابول فضول ابول فضول تو مطلب وہ فضول کلام کرنے کا اس کا ایک نیچر ہوتا ہے تو بس یہ ایک ہوتا ہے کہ اس طرح کے تبصرے کرنے کی عادت ہوتی ہے اور بہت سارے کام کی باتیں بندہ رہ جاتی ہیں کون لے, لے لیتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ رمدم نگر حیدرآباد سے عبد الحفیظ اختاری میں نگرانی شورہ کی باہر کا میں سوال تھا کہ الحمد للہ بڑی رات تھی بارونی شریف کی رات تھی تو الحمد ہم بھی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک اسلامی بھائی کو ایک دم حال آ گئے زمین پہ لوٹے کھانے لگے عجیب سنگھ کے کیسیتوں میں تو بس دل میں وز وسا آتا ہے کہ یہ خود کرتے ہیں یا مطلب قدرتی دور میں کچھ ایسا ہوتا ہے میرے والدین میرے لیے بے حافظ مفصرت کی دعا کا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم آپ کے اور آپ کے والدین کی اور ہم سب کی بے حساب مفرت فرمائے عرض یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہیں کیا کرے تو اس پر یہ چیزیں خود سے ہیں آئی ہیں کیا ہیں کیونکہ اس میں مجھے بظاہر کوئی اتنا فائدہ نظر نہیں آتا نہ اس کو تفسرہ کرنے کا کوئی فائدہ کہ دیکھو یار یہ کر رہا ہے دیکھو ہاں جو ایسا کچھ خدا نہ خاصا خود سے ہی کر رہا ہے اور اسے اطراف کو تکلیف ہو رہی ہے ازیتیں ہو رہی ہے تو وہ پھر خود غور کر لے کہ وہ کرنا کیسا اور میری موٹی عقل میں تو یہ آتا ہے کہ ایسوں کے بارے میں تبصرہ نہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے تو ایک طرف ہو جائیں اور اپنے عزرات والے ہو جو بھی آپ اس وقت نعاتے ہیں محفل میں ہیں آپ اسی میں کھو جائیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینے میں کیا کہ ایک شعر بڑھتے ہیں نہ کسی کے رقص پہ تنظ نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول جی کال چلائیے محمد ساجد تاریخ سری لنکا کے شہر کلمبو سے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں نگرانی شعرا کی بارگاہ میں عرض ہے آج ماشاء اللہ عمیر اللہ سنت نے ملنساری کے حوالے سے جو مدنی پھول لٹائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان مدنی پھولوں کو اپنے دامن میں سجا کر اس کے مطابق مدنی کاموں کو مزید بڑھانے کی توفیق کے فرمائے لیکن شورا آج الحمدللہ سری لنکا میں جلوس سے میلاد تھا ماشاءاللہ اللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شیخ عثمان بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کے مزار پر یہ جلوس میلاد کا اختتام ہوا اور آج ہماری بڑی رات بھی ہے مزید برکت کی دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آج کی رات کی خوب برکت ہمارے دے دے سری لنکا اور کولمبو وغیرہ کے تمام عاشق رسول کو بارہ ربیلا الاول کی یہ بابرکت رات جتماعی میلات اور جلوس میلاد کی مبارکباد اور وہ سہانی گھری جس کا شاید آپ انتظار کر بھی رہے ہوں اس سہانی گھڑی کی پیش کی مبارکباد ان اللہ اور برکتیں دے اور آمد. مدنی کام بھی اللہ کرے بڑھے آمد. کہ اتنے اس آشیقان رسول جو جلوس میلاد اجتماعی میلاد میں جمع ہوتے ہیں ان کو مدنی قافلوں میں سفر ہفتہ وار اجتماعات کا پابند اور دیگر مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالیگان وغیرہ کا ان کو پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ان سے رابطے یہ کانٹیکٹ نمبر لے کر پھر ان کو یاد دہانی کروائی جائے انشاءاللہ امید ہے اس سے بارہ مدنی کام بڑھنے میں بھی تقویت ملے گی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اس سے اللہ کریم ہم سب کو مدری مذاکرے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے کل ہفتہ ہے انشاءاللہ ہفتہ وار مدری مذاکرہ معمول کے مطابق ہوگا اور کل مدری مذاکرے کے بعد پھر سمندی مذاکر کے مدنی مہک میں شرکت کی ہماری نیت ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ